جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے انچی سے اور جب کی ٹھک کر رہ گئی نگاؤ اور دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنی لگے امید ہو یاس کے